بسم اللہ صحمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت معصوم سکین کے تمام شاہدہ نا جس کو شموسن ایک بار پھر سلام عرص کرتے ہیں اور فلاوت کے سلسلے درس میں سے باب و تہارت درس نمبر تیس صفحہ نمبر سولہ سطر نمبر چار سے یہ درس شروع رہا ہے یہ درس بھی خواتین کے مخصوص مسائل سے مربوط ہے یہ مسائل آپ لوگ خاص طور پر غور سے سنیں تاکہ ہم شریعت کی روشنی میں اپنی معاشرتی زندگی کو گزار سکیں اور میاں بیوی کے آپس کے جو بھی تعلقات ہیں آنجے اور زندگی کے مسائل ان کو شریعت کی روشنی میں ہم انجام دے پائیں تو ایک تو یہ ایت چونکہ ہن اور ہونے حیض کا ذکر پہلے بیان ہو چکا کہ کیا صورتیں ہیں تب اس کی شریف حکم بتا رہے ہیں اگر ای ان ایام میں ہو نفاذ کے ایام میں ہو اور ماہانہ عادت کے ایام میں ہو تو ان ایام میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں کیا کیا چیزیں جائز ہیں کیا کیا چیزیں نا ہیں اس کے احکام اصل جو ہے یہ بحث کرنے کا مطلب ان احکام کو بیان کرنا ہے ان کو جاننا ہے تو <تصف> حضرت فرماتے ہیں وہ حروم و حرام ہے اللّہ واعز ماہانہ عادت والی عورت پہ حیض والی عورت پہ ورن اور ولادت کے ایام میں چالیس دن سے پہلے بل جب تک خون دیکھ رہے اور نفاذ والی عورت پہ جب تک اسے خون بند نہیں ہوئے تو ماہانہ عادت والی خاتون اور حیض نفاس والی خاتون دونوں پر حرام ہیں جب تک وہ خون خون خون آ رہی ہے وہ خون بن نہیں ہوئے ابھی وہ پاک نہیں ہوئے تو پاک شروع ہونے سے پاک ہونے تک جو 20 کا جو عرصہ ہے اس عرصے میں حرام ہے خاتون پر بھی مرد پر بھی المجامات ان مجامع حرام ہے میاں بیوی والے تعلقات جو ہے حرام ہے دونوں پر حرام ہے مرد پر بھی حرام ہے عورت پر بھی حرام ہے وہ سلا اور نماز پڑھنا اور عورت پر حرام ہے ان دنوں میں بلا قزائن اور نماز میں قضا بھی نہیں ہے قضا کے بغیر ان دنوں میں جتنی نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے آپ پر قضا نہیں ہے قضا کے بغیر نماز پڑھنا حرام ہے بس سوم اور روزہ رکھنا بھی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ بھی ان بعد میں قضا کرنا ہے روزہ رکھنا روزہ کے صحت کے لیے شرط ہے وجوب کے لیے شرط نہیں روزہ واجب ہے لیکن اس حالت میں اس آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو لہذا روزہ قضا کے ساتھ ابھی رکھنا مرزا حالت میں حرام ہے لیکن بعد میں قضا کرنا واجب ہے نماز جو ہے ہے مرزا حالت میں حرام میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. بعد میں ایک بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دے دیا کیونکہ نماز کی قضا باری ہو جاتی ہے انسان کو خواتین ان کے بعد ویسے ٹائم کی کمی ہے غیر اللہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے کام کاج کی وجہ سے چوبیس گھنٹہ مصروفیت کی وجہ سے اس لیے اللہ نے بھی یہ سہولت دے دیا کہ نماز کی قضا نہیں ہے ایک تو یہ دو چیزیں اور اور اس کے علاوہ مصول مصحفی قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ان کے آیات پہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا یہ بھی حرام ہے البتہ قرآن پاک سے مراد اصل میں تو اس کے نفس جو ہے جہاں کلمات آیات ہیں قرآن کی آیتیں لکھا ہوئے صفحات جہاں پر آیا لکھا ہے وہ مراد ہے اس لیے اگر کسی مجبوری صاحب نے قرآن کو اٹھا کے جو خصاً جیل میں کبر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا ضرورت پڑنے کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے وہ اس حکم سے اس سے نہ ہے کیونکہ ہم مس خود نفسِ قرآن کی آیات کو نفس قرآن جو ہے وہ اندر لکھی ہوئی چیزیں باہر کوشش کریں ہاتھ نہ لگائیں لیکن جو اگر کسی مجبوری سے آپ نے قرآن کو آگے پیچھے رکھ دیا اس کے جیل کو تھام کر ہاں جی اور یا اس کے کور میں موجود تھے تو اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے مراد قرآن کا نفس آیات کو ہاتھ نہیں لگانا وقرات اور پڑھنا قرآن کا ما وہ میداد جو یا حرم و حرام ہے الجنوبی جناوت والے شخص پر قرآن جس مقدار میں پڑھنا حرام ہے بین میں وہ ان ان خواتین کو بھی ان حالتوں میں حرام ہے اب قرآن کے پڑھنے کتنی مقدار میں کہاں تک حرام ہے تو شاہ سر نے فرمایا ہے ابھی آئے گا کل والے پاس میں انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کیونکہ وہاں پڑھیں گے لہذی طرح تکرار کی ضرورت نہیں خاص طور پر فرمایا قرآن پاک جو ہیں تلاوت کے لیے نہیں پڑھنا ہے ابھی آئے گا تلاوت کے لیے سے نہیں پڑھنا ہے اور خصوصاً سجدہ والی صورتیں جو ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے جناوت والے شاہ میں نہیں پڑھنا ہے تو یہ خواتین بھی جو اس تغلیب میں وہ بھی نہیں پڑھیں گے اور قرآن البتہ ادھر جنا جنابت والے میں آ رہا ہے اگر کہیں آپ نے ایک بات کی اس کے لیے ثبوت کے طور پر کوئی آیت پیش کرنا پڑا تو وہاں پر آپ اس آیت کو پیش کر سکتے ہیں والے میں تو یہی حکم ادھر بھی ہوگا کیونکہ فرمایا جو مقدار ادھر حرام ہے قرآن کا وہی ادھر بھی حرام فرمایا پڑھنے کے لحاظ سے لہٰذا ادھر یہ تھوڑی سی سجنا ہے باقی تفصیلات کل پڑیں گے بارہ تلاوت کے عنوان سے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں تو قرآ و پرنا ماں و جو یہ حرم الجنوبی جناب والی عمر پہ من القرانی قرآن میں سے وہ بھی یہاں پر خواتین کو پڑھنا اور سرد میں حرام ہے تو اس میں عام طور پر جواب آئے گا آگے جو قرآن کی تلاوت کے عنوان سے آپ نہیں پڑھ سکتے روزانہ وضفے کے جو کرتے ہو جو رق وہ اب ان ناجاب میں نہیں کر سکتے ہیں جیسا جنابت کے حل میں بھی نہیں پڑھ سکتے سراہ عزائم بولا ہے واجب عاجب والے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں باقی ایک دعایت کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے شاہد کے طور پر پیش کرنا پڑے تو وہاں پر ہیں جی یا آپ نے کوئی بات کی اس کو اس کے لئے دلیل کے طور پر پیش کرنے پڑے وہاں یا ایک آیت آدھی آیت تھوڑی سی با کی آیت ہے پیش کر سکتے ہیں زبانیں ول اور ساتھی ہرام سا میں گزرنا ولمق ٹھہرنا فی الد مسجد میں سے گزرنا بھی مسجد میں ٹھہرنا بھی جائس نہیں ہے ان آیام میں بلا ضرورت کسی ضرورت اور مجبوری کے بغیر ہاں جی مگر کسی ضرورت اور مجبوری پیدا ہو گیا مثلا مسجد میں خدا نہ کوئی آپ نے دیکھا مسجد کے اندر کوئی کتا چلا گیا مسجد کے اندر کوئی ناپاک چیز پھینکا ہے کسی نے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اور بندہ بھی نہیں جس کو بیچ کے اس کو پاک کریں اس کو وہاں سے نکال دیں کوئی جانور مسجد کے اندر گیا مثلا تو یہ مسجد کو پاک رکھنا واجب ہے مسلمان پہ تو پھر آپ جلدی میں جا کے اس کو وہاں سے نکال دیں وہ ناپاچی جلدی میں وہاں سے ہٹا دیں اور کوئی نہ ہو تو پھر آپ جا سکتے ہیں مجبور موقعوں پہ ورنہ جو عام حالت نہیں جا سکتے تو مائی میں والب ہوں گزرنا و المقش ٹھہرنا پھر مسجد میں بلاضرۃ کسی مجبوری کے بغیر مسجد سے گزرنا مسجد میں جانا جائز نہیں اوپر فرمایا میاں میری والے تعلقات حرام ہے کہا تو اس سے وہ محسوس تعلقات تھے مجامع کا محسوس تعلقات مرات ہے اس لیے آگے فرما وجود جائز ہے ہاں جی تو سے کہتے ہیں تم نے ہاں جی کرنے کرنا بھی اعضائے ہے اس کے باقی اعضاء سے ان باقی جو دل لگی والی والے تعلقات تھے وہ جائز ہے لیکن مخصوص جو تھا جسے ہاں کے لفظ سے تعبیر کے ہیں پھر میں وہ حرام ہے اللہ باں و عورت اللہ کہ تین جائیں لیکن مخصوص مقام پردہ سے حدود میں اس نے کسی قسم کی وہ حرام ہے جس سے انسان اشتعال میں سکتا ہے گناہ میں پڑ سکتا ہے باقی کسی ہاتھ کو چمع اور اس کی چیزیں ہوتی ہیں باقی دل لگی کی باتیں وہ جائز ہے لیکن مخصوص فیل جو شرد نے حرام فرمایا اوپر وہ جائز نہیں ہے انعیا میں لے لے جالے مردوں کے وہ ازن کا تالحیز وہ فرماتے ہیں جب یہ ماہانہ عادت ختم بند ہو گئی منقطع ہو گیا اونفاس یا خون ولادت ختم بن ہو گئی ووقا بے اور پھر ان دونوں درمیان میں ہم جی بستری واقع ہو گیا میاں والے تعلقات واقع ہو گیا لیکن کب باد غسل اسنجا کے بعد مخصوص آزا کو پاک کرنے کے بعد اسنجا کے بعد اگر یہ معاملہ آپس میں تعلقات واقع ہو گیا قبل غسل میں مکمل غسل کرنے سے پہلے غسل نفاس کرنے سے پہلے سنجا کے بعد ایسا کوئی معاملہ واقع ہو جائے تو لم یا سما تو یہ دونوں مرد عورت رد نہیں ہیں وہ ان کا نہیں ہے اگر چھ مخرو فعل ہے یہ مقروح پھیل ہے لیکن اس پہ ہارو گنا ہارو گنا نہیں ہے فرمایا مخرو پھیل ہے لہٰذے انسان کو مخرو پھیلوں سے بھی بیچنا چاہیے ایمان اور توا کے علامات یہ ہیں جنا ہو سکے مقروع افعال سے بھی کیونکہ انسان مقروع افعال کے احتکاب کی عادت ہو جائیں تو مقروع افعال کو شریعت نے حرام کے لیے اس کے باڈر قرار دیا تو آپ مقروع پہ جائیں گے تو حرام میں گرفتار ہو سکتے ہیں اس انسان مغروح خراب مکروح حرام کے باڈر ہیں تو مغروح سے بھی بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کسی حرام کا شکار نہ ہو سکیں آگے جو ہیں باقی خون استحاضہ والے خاتون کو حکم ہان جی جن کی باقی دو خون میں تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہے حرام ہے اس کو بہت احتیاط کرنا ہے خود کو تاکہ کسی حرام چیز کا مرتکب ہو جائیں اور گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے اسے ساتھی سے خیال رکھنا ہے جی کمال ہے کے ساتھ اس میں کسی کی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے دیانتار خاتون عمل مستحدات لیکن استحاظۂ کے دوران فرماتے ہیں فلاں یا ہے اور کوئی چیز حرام نہیں ہے اولاد پہ ماں وہ تمام چیزیں جو یا ہر معلمہ جو ان دونوں پر حرام تھے یعنی ہونے لباس والے ہونے اور ہونے معنی عادت والے خاتون پر جو کچھ حرام تھی اوپر جو ذکر ہو گیا ہاں جی نماز پڑھا میں روزہ رکھنا حرام ہے قرآن کا حال لگن حرام ہے یہ ساری چیزیں ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے والی حرام عورت پہ حرام نہیں وہ یہ جی والے ہیں اور اس خاتون پر واجب ہے اگر خون آتی ہے تو نیت دن ہی ختم ہو گیا تو انتظر قطن کی کوئی کوئی پاک چیز جو ہے رکھ دیں کوئی کپڑا کوئی کپاس کو وغیرہ رکھ دیں مقام پہ بادل استفرا یعنی سنجا کے بعد تاکہ خون آگے نہ پھیلیں وہ تتوجہ اور وضو کریں کولا کل نفرز ہر فرض نماز سے تھوڑی دیر لے یعنی اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے وضو کرنے کے فوراً بعد نماز پڑھیں بیچ میں وفع نہ ڈالیں اس یہ کہنا چاہ رہے ہیں تدوہ جب وضو کریں قبیل عقول نفرتین ہر فرض نماز سے پہلے تھوڑی دیر پہلے یعنی سمجھے وضو کرنے کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ لیں اس لیے قبیل کا ہے کیونکہ ایک قبل ہے پہلے کے معنی میں اس میں وقفہ ہو سکتی ہے قبیل یعنی تھوڑی دیر پہلے زیادہ وقفہ ہوا آپ کی نماز اور وضو میں نہیں ہونی چاہیے ایسی حالت میں اس کی حالت میں تو میں وضو کریں قبیل عقول نفرتیں ہر فرض نماز سے پہلے او حرض تین یا ہر دو حرض نماز سے پہلے ہر دو حرض نماز سے پہلے کب ان اگر آپ اخر جمع کریں بے نماز دو نمازوں کو مثلاً ایک خاتون زور آصر کو جمع کر کے پڑھیں تو زور آصر سے تھوڑی دیر پہلے وضو کر کے دونوں کو فوراً پڑھ لیں سر معروشہ کو جمع کر کے پڑھیں تو وضو کر کے فورن پھر نماز پڑھیں کیونکہ تھوڑی دیر پہلے سے مراتی ہے وضو کرنے کے بعد پھر زیادہ وفا نماز پڑھنے میں نہ لگائیں نماز کے فوراً وضو کے فورن بعد نماز پڑھیں و تسلی اور یہ خاتون نماز پڑھے گی وہ تسم روزہ رکھے گی وہ تغرب اور پڑھے گی معاشات جو چاہیں من القرآنِ قرآن میں سے وغیرہ اس کے علاوہ دوسری جو بھی دعائیں پڑھنا چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک نارمل خاتون کی طرح ولا یہ رجامت اس خاتون پر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بھی کوئی حرام نہیں الا من المحرماتی لتی اور کوئی ایسی, ایسی چیز بھی اس کے ذمہ نے ان حرام چیزوں میں سے طاہر مالا ذات الحیض و سابقہ دو تکلیف والی خواتین پر ہاں جی عادت والی ذات الحیض و نفاذ و کے خون میں جس خاتون پر جو جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز لاش من المحرمات کوئی بھی حرام چیز جو ان دو پر حرام ہے اس پر حرام نہیں ہے تو شاشید آخر فرماتے ہیں چونکہ اب یہ تین خون ہیں تینوں کے الگ الگ حکم ہیں پہلے دو کا ایک حکم ہے آخری دو کا الگ حکم ہے اس میں آپ نے نماز بھی پڑھنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے تمام عبادتیں آپ نے کرنا ہے پہلے دو میں آپ کے لیے بہت سی چیزیں حرام ہیں تو شاشر فرماتے ہیں لہذا فیض واجب واجف علی صاحب دیانت دیانت داد دا خاتون پر اتمیزو تم فرق پیدا کرنا بے نعد تصلا ان تین مختلف قسم کے خون میں ان تین قسم کی مختلف قسم کے خون میں وہ تمیز کریں اور تمیز کر کے جو ہے ان گھر ایک اپنے اپنے حکم کو بجال آئیں تاکہ جو ہے وہ اللہ سے قریب رہیں اور جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پڑھیں جہاں پڑھنا حرام ہے وہاں نہ پڑھیں ہاں جی کیونکہ جہاں پڑھنا حرام ہے وہاں پڑھیں گے وہاں گناہ ہیں جہاں پڑھ سکتے ہیں وہاں نہ پڑھیں وہ بھی گناہ ہیں لہٰذا ان مسائل کو صحیح طریقے سے جان کے ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی عبادت آپ ایک صالح خاتون کی زمرے میں یقیناً شامل ہوگا میرے دعا ہے پروردگار عالم میری پاک مذہب کے تمام ان شاگردان عزیز کو اور تمام خواتین کو تمام سامعین کے پرور دین کے ان تمام احکامات کو چھان کر ان پر عمل کر کے ان میں زہر کو ہر ایک کو ایک صالحہ خاتون کے زمرے میں شامل ہونے کی اور اپنی زندگی کو پاک اور طیب رہ کر زندگی گزارنے کے سب کو توفیقہ تفرمہ آمینیار بنانا